الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والرسل اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا حبیب الله الصلاه والسلام عليك یا نبی الله وعلى اليك واصحابك یا نور اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا شیر ہم غریبوں ہم غریب کے آقا آنکھ آنکھ پہ بے حد درود, بے حد درود, درود, ہم, درود ہم فقیروں فقیر کی ثروت پہ لاکھوں سلام ثروت کہتے دولت کو فقیروں کے پاس کون سی دولت ہے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی کیا خوبصورت اشارہ ہے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم غریبوں کو تو کوئی بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن غریبوں کے ماوا و ملجا محبوب خدا نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما کر بادشاہوں سے بھی آگے کر دیا آپ پر بے حد اور بے حساب درود ہوں ہم محتاج لوگوں کی تو ساری دولت اور پونجی ہمارے آقا علیہ سرات والسلام کی ذات ہے اور ہماری اس پونجی پر ہماری اس دولت پر لاکھوں سلام ہو ان کے جو غلام ہو جاتے ہیں سبحان اللہ پھر کیا کچھ مل جاتا ہے خود اعلیٰ حضرت نے دو جگہ پر بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ایک جگہ تو بادشاہوں اور تاجداروں کو گویا تمبی کی جا رہی ہے کیوں جہاں کے خواب خواب خواب میں دے دے دے دے شیش وہ شیش جو گدایا نے در کی ہے جو سرکار کے در کے گدا ہوتے ہیں نا ان کو وہ کچھ ملتا ہے جو بادشاہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بتایا کہ میں کس گلی کا گدا ہوں میں کس کا دربان ہوں کہاں کا فکیر گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار ایک اور لکھتے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جد کا تیری گلی میں تو کیوں نہ ہم جھوم کر کہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام اور آگے آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں جس کے جلوے, جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پا کے ممبت, ممبت, ممبت, ممبت پہ لاکھوں سلام, سلام جلوہ جلو کہتے ہیں دیدار کو نظارے کو مرجائی کلیاں یعنی سوخے گنچے اور ممبت کہتے ہیں اگایا ہوا یا اگنے کی جگہ کیا خوبصورت اشارہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک شہرہ ایسا نورانی ہے کہ جس کے دیدار سے دل کی مرجائی اور خوش کلیاں کھل اٹھتی ہیں قربان جائیں با بابرکت اور اس پاکیزہ پر آپ پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں ہوں لاکھوں درود ہوں سبحان اللہ نبی پاک کے چہرہ انور کی تو کیا بات ہے میرے آقا خود جدر نظر فرما دے آزرت عشی سلاۃسلام میں تو لکھتے ہیں جس طرف, جس طرف اٹھ گئی, گئی دم, میں دم, دم میں آ دم, آ دم آ گیا آ اس, نگاہ اس نگاہ عنایت, عنایت پہ لاکھوں سلام. سلام تو میرے آکا کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو نبی پاک کے دیدار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ہم غریبوں کے آقا, آقا, آقا پہ آب آب بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پا کے منبت پہ لاکھوں سلام ہم کے پہ بے حد درود ہم کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں سرو پیلا ہو سلام جس کے جلوے سے مر جائی گلیا کیلی جس کے جلوے سے مر جائی گلیا کیلی اس گولے پا کے پاکے ممبلا بیٹی بیٹی بیٹھ اسلامی بھائیوں اور بدلی چل کے ناظرین سبحان اللہ اشعار کا سلسلہ جاری ہے جھومتے جائیے اور سنتے جائیے تائران قدس, قدس, قدس جس کی, قدس کی ہیں کمریاں اس سر و قامت, قامت پہ لاکھوں سلام, سلام جس کے آگے جس سرے سر سر سر سر خم رہیں رہیں ان دونوں سلام اشعار کے پہلے ذرا مشکل الفاظ سمجھ لیتے ہیں تائران کہتے ہیں پرندوں کو اور کمری سے مراد یہاں ہے فاختہ کی طرح ایک خوش الہان پرندہ ہوتا ہے بڑی پیاری اس کی آواز ہوتی ہے صحیح سے مراد سیدھا قامت سے مراد قد سرے سر وراں جو کہا گیا اس سے مراد کیا ہے سر کہتے ہیں چہرے کو سر کو سر وراں یعنی بادشاہ بادشاہوں کے سر بھی خم رہے خم سے مراد کیا ہے جھکا رہنا سبحان اللہ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں تاجے رفت تاج سے مراد ہے شاہی ٹوپی یعنی وہ تاج جو عزت والا ہو اب یہاں اعلیٰ حضرت ان دونوں اشار میں کیا لکھ رہے ہیں کہ پہلے شعر میں اللہ تبارک و تعالی کے نورانی مقدس اور معصوم فرشتے جی ہاں فرشتے جس صحیح سروے کامت یعنی خوبصورت سراپے والے آقا علی سلاۃ والسلام کے ارد گرد کمری کی طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ پروانوں کی طرح صلی اللہ کے نظرانے پیش کر رہے ہیں آقا کی شان بیان کر رہے ہیں اس امام الانبیاء اور محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر لا سلام ہو اور اگلے شعر میں سبحان اللہ امام اہل سنت نبی پاک کی شان بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے جاہو جلال کے سامنے بڑے بڑے سرداروں کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں اور آپ کی ج کچھ کلاہوں کے جبینوں پر پسینہ پسینہ آ جاتا ہے پیارے آکا علیم کے شاہی تاج والے سرے انور پر لاکھوں سلام حالانکہ میرے آقا بڑی سادہ زندگی گزاری نبی پاک نے بادشاہوں کی طرح فر کے ساتھ زندگی نہیں گزاری مگر آج بھی بڑے بڑے تاجدار بڑے بڑے بادشاہ ان کا سر خم ہو جاتا ہے جب نبی پاک کی بات آتی ہے اعلی حضرت نے ایک اپنے کلام میں لکھنا لکھتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج, تاج والے دیکھ, دیکھ, دیکھ کر دیکھ دیکھ دیکھ تیرا دی امام نور, نور, نور کا سر جھکاتے کا سر ہیں الہی, الہی بول, بول, بول بالا نور, بالا نور کا ذرا دو اشار کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے میرے امام لکھتے ہیں تائران قدس جس کی ہے کمریاں تائران قدس جس کی ہے کمریاں اس صحیح سر وقامت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سرورا خم ہیں اس سرے تاج رفقت پہ لاکھوں سلام قدس جس کی ہے کمریاتا جس کی ہے کم ریا اسی سرو پام تیلا کھو سلام اس سہی سرو پام تیلا کھو سلام جس کے تاجِ تاج رف لاکھوں سلام گوس جانِ رحم تیرا گھوس لمائے بز میں ہے دایا تیلا حوصلہ ویٹ منٹ اسلامی بھائیوں سبحان اللہ اب اشعار کا رنگ اور تبدیل ہو رہا ہے اعلی حضرت سبحان اللہ کس انداز میں نبی پاک کے اب آزا کی شان بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ مانگ मां, جو मां, ہوتی ہے بال بنائے جائیں تو مانگ نکلتی ہے میرے امام نے سرکار علیہ اصلاۃ السلام کی مبارک سر اقدس پر جو خوبصورت مانگ نکلا کرتی تھی اس کا تذکرہ کس شاندار انداز میں کیا لئی مانگ کی لیلت القدر سے مراد شب قدر مطلع کہتے ہیں طلوع ہونا اور فجر سے مراد صبح اور یہ مانگ وہی ہے جو سر کے بالوں کے درمیان جب سر کے بال بنائے جائیں تو بیچ کی جو لکیر نکلتی ہے اور سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مانگ کی طرف اشارہ ہے استقامت سے مراد سیدھا پن ہے عاشقوں کے امام گویا تصور جانا میں گم ہو کر لکھتے ہیں کہ شب قدر اب دیکھیں شب قدر جو ہے 27ویں رمضان عموما ہوتی ہے اور جب 27ویں کسی بھی مہینے کا دن ہو تو وہ بڑی کالی رات ہوتی ہے کیونکہ چاند ان دنوں میں نہیں ہوتا تو پیارے آقا کے سیاہ بہلوں کو زلفوں کو تشبیح دی جا رہی ہے شب قدر سے کیونکہ وہ رات جو ہے وہ زیادہ سیاہ ہوتی ہے اور پھر جب اس میں مانگ نکلے تو جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے صبح کا منظر ہوتا ہے تو اب اس کو طلوع فجر کا یوں سمجھیے تشبیح دی جا رہی ہے اللہ اللہ اور اتنی سیدھی مانگ ہوا کرتی تھی کہ اس کو سیرات مستقیم سے جو ہے وہ تشبی دی گا رہی ہے تو اس مانگ مبارک مانگ جو سیدھی مانگ ہے جس طرح سرات مستقیم ہے اور وہ لیلت القدر سے جس طرح طلوع فجر ہوتا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ طلوع ہوتی تھی اس مبارک مانگ پر لاخوں سلام کیا بات ہے آلہ حضرت کی اور اب اگلے شعر میں عاشقوں کے امام پیارے آقا کے مبارک کانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے, والے وہ کان والے کان, کان, کان, کان, کان, کان لعل کرامت, کرامت پر لاخوں لاخو سلام, سلام, سلام اچھا اب یہاں جو خوبصورت بات یہ ہے کہ کان ایک تو کان کو کہتے ہیں یہاں کانے لال یعنی یہاں کان سے مراد معدن ہے آپ نے سنا ہوگا ہیرو کی کان یعنی جہاں سے بہت سارے ہیرے نکلتے ہوں تو لال کہتے ہیں موتی کو یعنی وہ کان جو کان ہے موتیوں کی سبحان اللہ جہاں سے موتی نکلا کرتے ہیں اور کرامت یعنی اس کے اندر بہت ساری عزتیں اور بزرگی ہے سبحان اللہ اس شعر کا مطلب یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علی سلاۃ وسلام وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ کے مبارک کان جو کہ در حقیقت عزت کے موتیوں اور عظمت کی کان ہیں اور سبحان اللہ جو جس طرح قریب سے سنتے ہیں اسی طرح دور سے بھی سنتے ہیں ہمارے آکا علی سلاسلام کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے بتن اقدس میں ہوں تو لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز سن لیا کرتے آپ علی سلاۃ والسلام نے خود فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے پھر ایسے کان مبارک پر کیوں نہ اللہ سلام بھیجے جائیں سبحان اللہ مانگ پر بھی سلام پیارے آقا کے مبارک کانوں پر بھی سلام اور انداز دیکھیے مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام میں مت لائ فجرے ہق لو میں مت فجر حق مانگ گی اسری کا مت بلا مانگ گی اسری کا شمع برز میں ہی دایت بلا سزا